بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان بھائی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک عالمی اور بین الاقوامی مذہب ہے رنگ نسل زبان اور قومی تعصب سے بالاتر دین ہے دنیا جو اس وقت فساد اور بد امنی کا شکار ہے اگر اسلامی نظام کے سائے تلے آ جائے تو امن و امان کا گہوارہ بن جائے اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان پانچ چیزوں کی ضمانت مانگتا ہے دین کا تحفظ عقل کی حفاظت عزت کا تحفظ جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو ان پانچوں باتوں کے تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے اسلامی نظام صرف سزاؤں کا مجموعہ نہیں ہے جیسے بے وقوف دانشوران لوگوں کو باور کراتے ہیں بلکہ اسلامی نظام میں موجود سزائیں امن و امان کے قیام کے لیے ہیں مال کی حفاظت کے لیے چور کا ہاتھ کاٹنا جان کی حفاظت کے لیے ڈاکو بدماشوں کو قتل ہانسی اور جلاوطن کرنا عزت کے تحفظ کے لیے شادی شدہ کو سنسار ورنہ کوڑے مارنا عقل کی حفاظت کے لیے شرابی کو کوڑے مارنا اور دین کے تحفظ کے لیے مرتب کو سزائے موت دینا کفار کے خلاف جہاد کرنا یہ عین رحمت ہے معاشرے میں امن و امان کی بقا کے لیے اسلامی نظام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے امریکہ میں ایک گھنٹے میں دو سو زنا کے کیس ہوتے ہیں اگر اسلامی نظام کا صرف زانیہ مرد و عورت کے بارے قانون امریکہ میں نافذ کر دیا جائے تو کیا کوئی زنا کرنے کی ضرورت کرے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں پاکستان ہمارا ملک ہے اسلام کے نام پر بنا مسلمانوں کا وطن ہے اس ملک میں ساٹھ سال کے دورانیے میں کسی بھی مقدمے کا فیصلہ شرعی قوانین کے مطابق نہیں ہوا ایک مسلمان ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کوئی بھیگ یا خیرات نہیں تحریک طالبان پاکستان اسلامی نظام کے قیام کے لیے عملی جہاد میں مصروف ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد اور اسلامی انقلاب کے لیے کسی مصنوعی سرحد اور باؤنڈری لائن کا احترام نہیں چاہتے تھے اسی طرح تحریک طالبان جیسے افغانستان میں اسلامی نظام کے لیے سرگرم عمل ہے بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی برسر بیکار ہے میرے مسلمان بھائی میری مسلمان بہن تحریک طالبان پاکستان کا جہاد پاکستان میں رائج کفری قوانین و آئین اور ملغوبہ نما نظام کے خلاف ہے اس ظالمانہ نظام کے محافظین کے خلاف ہے ہم نہ پاکستان کے دشمن ہیں اور نہ ہی فوج پولیس اور حکمرانوں کے دشمن ہیں اگر موجودہ حکمرانان حقیقی معنوں میں اسلامی نظام رائج کر دیں تو ہمیں ہندوستان کے ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنے کا موقع مل جائے خول فی ان تابو خلاط و آتا فیخم فدین یعنی اگر مشرقین توبہ کر لیں ایمان لے آئیں اور نمازوں کو قائم کریں زکوٰۃ کو ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بائی ہیں یاد رہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اشدار رحماء ابین کافروں پر سخ اور آپس میں مہربان ہمارا شعار ہے شریعت یا شہادت ہمارا نعرہ ہے ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ ہمارے امیر المومنین ہیں تحریک طالبان پاکستان شرعی نظام کے قیام کے لیے مصروف عمل ہے پاکستانی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جاری اس تحریک کی امداد کریں مخالفت سے پرہیز کریں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کاب بن اشرف کو قتل کروایا ہم غلامان محمد بھی اس نبوی پر بھرپور عمل کرنا جانتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اس وقت دنیا میں دو سطح ہیں ایک مجاہدین انصار و مہاجرین کی سف ہے دوسری کفار و منافقین کی سف ہے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس صف میں ہیں یاد رکھیے اسلام میں تماشا کرنے والوں کی کوئی سف نہیں ہے جو حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور غالب قوت کو زندہ باد کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے سورہ نساء میں منافق قرار دیا ہے قال تعالى الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتو من الله قالوا المنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحضر عليكم ونمنعكم من المؤمنين بینقیامہ خدا خدارہ اپنی صف میں رہیں ریڈیو اخبارات اور ٹی وی چینلوں کی جھوٹی خبروں سے متاثر ہو کر پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر آپ اپنے مجاہد بھائیوں بہنوں اور فدائیوں سے نفرت نہ کریں آپ کے دین عقل عزت و ناموس اور جان و مال کے اصل محافظ مجاہدین ہیں پاک فوج ہرگز نہیں جس نے سوات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا پندرہ سو طالبان کو قتل کرنے کی داغے دار فوج صرف چھیانوے طالبان کی لاشیں ہی دکھا دے تو بڑی حیران کن بات ہوگی جب تک طالبان سوات میں رہے آپ کی عزت و ناموس محفوظ رہی آج سوات سے آئے ہوئے پناہ گزین کیمپوں سے پانچ سو کے قریب نوجوان لڑکیاں اور خواتین غائب ہو چکی ہیں ہم آپ کے دوست ہیں دشمن نہیں آپ خدا کے لیے دوست و دشمن میں فرق کیجئے آج آپ کا نہ جین محفوظ ہے اور نہ ہی مال جبکہ طالبان نے ان پانچوں باتوں کی حفاظت کی تھی انشاء اللہ پاکستان کے مسلمان وہ اسلامی حکومت ضرور دیکھیں گے جس کے لیے طالبان آپ کے بھائی فدائی حملے کرتے ہیں جنگوں میں شہید ہوتے ہیں بچوں کو یتیم ماؤ کو روتا ہوا چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں الحمد ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہے جسے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو مجاہد بھائیوں بہنوں کی صفوں میں وقت گزاریں ہم روکی سوکی کھا کر دستی بموں سے ایٹم بموں کا مقابلہ کر رہے ہیں الحمد میرے مسلمان بھائی میری مسلمان بہن تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنٹ ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مزدور اور نوکر ہیں اگر میرے آقا کا مذاق اڑایا جائے کارٹون بنایا جائے تو غیرت کرنے والے یہی آپ کے بھائی طالبان ہوتے ہیں جو اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں اور ناموں سے محمد علیہ السلام پر نثار ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ احتجاجوں مظاہروں ہڑتالوں اور سیاسی بیان بازیوں میں مصروف رہتے ہیں آپ اپنوں کو بیگانہ نہ سمجھیے دوستوں کو دشمن خیال نہ کیجیے اپنے محافظین کو چور تصور نہ کیجیے امریکہ آپ کا دوست ہر گز نہیں ہو سکتا جمہوری سیاسی پارٹیاں آپ کے نجات دہندہ ہرگز نہیں میڈیا میں طالبان کے خلاف بھونکنے والے ہرگز آپ کے ساتھ مخلص نہیں تاریخ کے دھاروں کو موڑنے اور اسلامی انقلاب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی نفاذ کے لیے طالبان کا ساتھ دیجیے ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق کے داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق کے داد وفا آج کوئی ہم سے برہم ہے تو برہم ہی صحیح وہ آفر ان الحمد رب العالمین